اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فسجد الملائکة كلهم اجمعون تب تمام فرشتوں نے بیک وقت اکٹھے سجدہ کیا اللہ ابلیس استکبر وکان من الكافرین سوائے ابلیس کے اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے اس آدم کو سجدہ کرنے سے منع کیا جس میں جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. کیا تو نے تکبر کیا یا تو اونچے درجے والوں میں سے ہے قلق ویم اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللہ نے فرمایا اب تو یہاں سے نکل جا بے شک تو مردود ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينَ اور بلا شبہ تجھ پر روزے جزا تک میری لانت ہے رب الى يوم ابلیس نے کہا اے میرے رب اب تو مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے قول فن کے اللہ نے فرمایا پس بلا شبہ تو مہلت دیئے گئے لوگوں میں سے ہے الى يوم الوقت اس دن تک جس کا وقت میرے ہاں مقرر ہے قال اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا الا عبادك سواء تھے ان بندوں کے جو ان میں سے مخلص اور گزیدہ ہوں۔ قال فالحق والحق اقول فرمایا تو حق تو حق یہی ہے اور میں حق ہی بات کہتا ہوں۔ لاملان نجنا منك ومن من تبعك منهم اجمعين میں تجھ سے اور ان سب سے جنہوں نے تیری پیروی کی جہنم کو ضرور بھر دوں گا قُل ما أسألكم من أجر وما أنا من اے نبی کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجر نہیں مانگتا اور میں تکلف مطلب بناوٹی کام کرنے والوں میں سے نہیں اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ یہ قرآن جہانوں کے لئے نصیحت ہی تو ہے وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَحِينَ اور تم اس کی حقیقت کچھ مدت کے بعد ضرور جان لوگے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یہ انسان کا دوسرا شرف ہے کہ اسے مسجود ملائق بنایا یعنی فرشتے جیسی مقدس مخلوق نے اسے تعظیم سجدہ کیا کل ہم سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ بھی سجدہ کرنے میں پیچھے نہیں رہا اس کے بعد اج کہہ کر یہ واضح کر دیا کہ سجدہ بھی سب نے بیک وقت ہی کیا مختلف اوقات میں نہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ تاکید در تاکید تعمیم میں بالغے کے لیے ہے اور یہی راج ہے بھوال فتح القدیر پھر اگر ابلیس کو صفات ملائقہ سے متصف مانا جائے تو یہ استثناء متصل ہوگا یعنی ابلیس اس حکم سجدے میں داخل ہوگا اس حکم سجدے میں داخل ہوگا بصورت دیگر یہ استثنا منقطع ہے یعنی وہ اس حکم میں داخل نہیں تھا لیکن آسمان پر رہنے کی وجہ سے اسے بھی حکم دیا گیا مگر اس نے تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا پھر یہ کا سارا کی معنی میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت اور اس کی اطاعت سے استقبار کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا یا اللہ کے علم میں وہ کافر تھا پھر یہ بھی انسان کے شرف و عظمت کے اظہار ہی کے لیے فرمایا ویسے تو ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے لیکن انسان کے شرف و عظمت کا اظہار اس میں ہے کہ اسے اللہ تعالی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا پھر یعنی شیطان نے اپنے جام فاسد میں سمجھا کہ آگ کا عنصر مٹی کے عنصر سے بہتر ہے حالانکہ یہ سب جواہر متجانس جانس مطلب ہم جنس یا قریب قریب ایک درجے میں ہیں ان میں سے کسی کو دوسرے پر شرف کسی عارض کسی عارض مطلب خارجی سبب کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے اور یہ عارض آگ کے مقابلے میں مٹی کے حصے میں آیا کہ اللہ نے اسے اسی سے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا پھر اس میں اپنی روح پھونکی اس لحاظ سے مٹی ہی کو آگ کے مقابلے میں شرف و عظمت حاصل ہے الوازیں آگ کا کام جلا کر خاکستر کر دینا ہے جبکہ مٹی اس کے برعکس انواع اقسام کی پیداوار کا ماخذ ہے پھر یعنی اس دعوت و تبلیغ سے میرا مقصد صرف امتصالِ امر الہی ہے دنیا کمانا نہیں پھر یعنی اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کر دوں جو اس نے نہ کہی ہو یا میں تمہیں ایسی بات کی طرف دعوت دوں جس کا حکم اللہ نے مجھے نہ دیا ہو بلکہ کوئی کمی بیشی کیے بغیر میں اللہ کے احکام تم تک پہنچا رہا ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جس کو کسی بات کا علم نہ ہو اس کی بابت اسے کہہ دینا چاہیے واللہ اعلم عالم یہ کہنا بھی علم ہی ہے اس لیے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا فرما دیجیے میں من من تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں بھوالے ابن کثیر علاوہ اس سے عام معاملات زندگی میں بھی تکلف و تصنع سے اجتناب کا حکم معلوم ہوتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نُحِ تکلف بھوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 7293 ہمیں تکلف سے منع کیا گیا ہے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہین رسول اللہ ان تکلّف الغیفی بوالے صحیح الجامع صغیر للالبانی دوسری جلد صفحہ نمبر ایک ہزار ایک و پانچویں جلد صفحہ نمبر 512 مطلب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے لیے تکلف کرنے سے منع فرمایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ لباس خوراک رہائش اور دیگر معاملات میں تکلفات جو آج کل معیار زندگی بلند کرنے کے عنوان سے اصحاب حیثیت کا شعر اور وطیرہ بن چکا ہے اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اسلام میں سادگی اور بے تکلفی اختیار کرنے کی تلقین و ترغیب ہے اسی طرح اگرچہ اکرام ضیف کا بھی حکم ہے یعنی مہمان کی عزت اور اس کی مہمان نوازی ضروری ہے لیکن اس کا مطلب بھی اپنی طاقت کے مطابق اس کی رہائش خوراک اور دیگر ضروریات کی خوش دینی سے فراہمی ہے نہ کہ تکلفات اور اسراف بے جا کا اہتمام کرنے کی ضرورت پھر یعنی یہ قرآن یا وہی یا وہ دعوت جو جو میں پیش کر رہا ہوں دنیا بھر کے انسانوں اور جنات کے لیے نصیحت ہے بشرط یہ بشرط یہ کہ کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے کا قصد کرے پھر یعنی قرآن نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے جو وعد واحد ذکر کیے ہیں ان کی حقیقت و صداقت بہت جلد تمہارے سامنے آ جائے گی چنانچہ اس کی صداقت یوم بدر کو واضح ہوئی فتح مکہ کے دن ہوئی یا پھر موت کے وقت تو سب پر ہی واضح ہو جاتی ہے سامینی کرام یہاں ختم ہوتی ہے سورہ سات اور آغاز ہوتا ہے سورہ زمر کا تو سورہ زمر ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں پچتر اور رکوع ہیں آٹھ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے ت۔ نزول الكتاب من الله العزيز الحكيم یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين بے شک ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے لہٰذا آپ اللہ کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے اسی کی عبادت کیجیے سنو خالص اطاعت و بندگی اللہ ہی کے لیے ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دیں یقیناً اللہ ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا نہ شکرا ہو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرماتے تھے صحاحہ الالبانی فی صحیح سنن ترمیدی تیس تیسری جلد سفر نمبر 167 پھر یعنی اس میں توحید اور رسالت معاد اور احکام و فرائض کا جو اس بات کیا گیا ہے وہ سب حق ہے اور انہیں کے ماننے اور اختیار کرنے میں انسان کی نجات ہے پھر الدینو کے معنی ہیں عبادت اور اطاعت کے ہیں اور اخلاص کا مطلب ہے صرف اللہ کی رضا کی نیت سے نیک عمل کرنا آیت نیت کے وجوب اور اس کے اخلاص پر دلیل ہے حدیث میں بھی اخلاص نیت کی اہمیت یہ کہہ کر واضح کر دی گئی ہے کہ ان عمل عمل و صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر ایک عملوں کا اعتبار نیتوں پر ہے یعنی جو عمل خیر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا بشرط کہ وہ سنت کے مطابق ہو وہ مقبول اور جس عمل میں کسی اور جذبے کی آمیزش ہوگی وہ نا مقبول ہوگا پھر یہ ایسی اخلاص عبادت کی تاکید ہے جس کا حکم اس سے پہلے آیت میں ہے کہ عبادت و اطاعت صرف ایک اللہ ہی کا حق ہے نہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا جائز ہے نہ اعتاعت ہی کا اس کے علاوہ کوئی حقدار ہے البتہ رسول کی اطاعت کو چونکہ خود اللہ نے اپنی ہی اطاعت قرار دیا ہے اس لیے رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے کسی غیر کی نہیں تاہم عبادت میں یہ بات بھی نہیں اس لیے عبادت اللہ کے سوا کسی بڑے سے بڑے رسول کی بھی جائز نہیں ہے جی جائے کہ عام افراد و اشخاص کی جنہیں لوگوں نے اپنے طور پر خدائی اختیارات کا حامل قرار دے رکھا ہے من سلطان سورہ یوسف آیت نمبر چالیس اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری پھر اس سے واضح ہے کہ مشرقین مکہ اللہ تعالیٰ ہی کو خالق رازق اور مدبر کائنات مانتے تھے پھر وہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے تھے اس کا جواب وہ یہ دیتے تھے جو قرآن نے یہاں نقل کیا ہے کہ شاید ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے یا اللہ کے ہاں یہ ہمارے یہ ہماری سفارش کر دیں جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ہے اولو فلے سور یونس آیتمبر اٹھارہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں پھر کیونکہ دنیا میں تو کوئی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں, نہیں ہے کہ وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے یا وہ حق پر نہیں ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائے گا اور اس کے مطابق جزا و سزا دے گا پھر یہ جھوٹ ہی ہے کہ ان مابودان باطلہ کے ذریعے سے ان کی اللہ تک رسائی ہو جائے گی یا یہ ان کی سفارش کریں گے اور اللہ کو چھوڑ کر بے اختیار لوگوں کو معبود سمجھنا بھی بہت بڑی ناشکری ہے ایسے جھوٹوں اور ناشکروں کو ہدایت کس طرح نصیب ہو سکتی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَصْطَفَى لَصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو بیٹا بنائے ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا ہے جسے چاہتا چن لیتا لیکن وہ تو ان باتوں سے پاک ہے وہ اللہ واحد ہے بڑا زبردست خالق آسمات و الاقطاب حق کے ساتھ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور سورج اور اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے ہر ایک مقرر وقت تک چل رہا ہے سنو وہ نہایت غالب بہت بخشنے والا ہے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 لا الہ الا ہوا فأنا تصرفون اس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا پھر اس نے اس سے اس کا جوڑا بنایا اور اس نے تمہارے لیے چوپائیوں میں سے آٹھ جوڑے نر اور مادہ اتارے مطلب پیدا کیے وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے ایک پیدائش مرحلے کے بعد دوسری پیدائش میں تین قسم کے اندھیروں مطلب پردوں میں یہ ہے اللہ تمہارا رب اس کی بادشاہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کہاں پھرے بہکتے جاتے ہو پھر تم کہاں پھرے بہکے جاتے ہو ان تکفروا فئن اللہ غنی عنکم ولا یضع لعباده الكفر وان تشکروا یضع لکم ولا تزر وازرت وزر اخرى ذرا اگر تم کفر کرو گے تو اللہ یقیناً تم سے بے پرواہ ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والے جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی نہیں اٹھائے گی پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے بلا شبہ وہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی پھر اس کی اولاد لڑکیاں ہی کیوں ہوتی جس طرح کے مشرقین کا عقیدہ تھا بلکہ وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو پسند کرتا وہ اس کی اولاد ہوتی نہ کہ وہ جن کو وہ باور کراتے ہیں لیکن وہ تو اس نقص سے ہی پاک ہے بھاوالے تفسیر ابن کثیر پھر تقویر ان کے معنی ہیں ایک چیز کو دوسری چیز پر لپیٹ دینا رات کو دن پر لپیٹ دینے کا مطلب رات کا دن کو ڈھانپنا ہے یہاں تک کہ اس کی روشنی ختم ہو جائے اور دن کو رات پر لپیٹ دینے کا مطلب دن کا رات کو ڈھانپنا ہے حتیٰ کہ اس کی تاریکی ختم ہو جائے یہ وہی مطلب ہے جو یوشیل سورہ آراف آیت نمبر چون وہ اللہ رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے کا ہے پھر یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اور اپنی طرف سے اس میں روح پھونکی تھی یعنی حضرت ہوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا اور یہ بھی اس کا کمال قدرت ہے کیونکہ حضرت ہوا کے علاوہ کسی بھی عورت کی تخلیق کسی آدمی کی پسلی سے نہیں ہوئی یوں یہ تخلیق امر عادی کے خلاف اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے پھر یہ وہی چار قسم کے جانوروں کا بیان ہے بھیڑ بکری اونٹ گائے جو نر اور مادہ مل کر اٹھ آٹھ ہو جاتے ہیں جن کا ذکر سورہ انعام آیت ایک سو اور 144 میں گزر چکا ہے انزلہ بیمانہ خلقہ ہے یا ایک روایت کے مطابق پہلے اللہ نے انہیں جنت میں پیدا فرمایا اور پھر انہیں نازل کیا پس یہ انزال حقیقی ہوگا یا انزلہ کا اطلاق مجازن ہے اس لیے کہ یہ جانور چارے کے بغیر نہیں رہ سکتے اور چارے اور چارہ کی رویدگی کے لیے پانی نہ گریز ہے جو آسمان سے ہی بارش کے ذریعے سے اترتا ہے یوں گویا یہ چوپائے آسمان سے اتارے ہوئے ہیں بھوال فتح القدیر پھر یعنی رحم مادر میں مختلف اطوار سے گزارتا ہے پہلے نطفہ پھر علقہ پھر مبغ پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ جس کے اوپر گوشت کا لباس ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد انسان انسان کامل تیار ہوتا ہے پھر ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا دوسرا رہم مادر کا اندھیرا اور تیسرا مشیمہ کا اندھیرا وہ جھلی یا پردہ جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے پھر یا کیوں تم حق سے باطل کی طرف اور ہدایت سے گمراہی کی طرف پھر رہے ہو پھر اس کی تشریف کے لیے دیکھیے سر ابراہیم آیتمبر 8 کا ہاشیہ پھر یعنی کفر اگرچہ انسان اللہ کی مشیت ہی سے کرتا ہے کیونکہ اس کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا نہ ہو ہی سکتا ہے تاہم کفر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا اس کی رضا حاصل کرنے کا رستہ تو شکر ہی کا رستہ ہے نہ کہ کفر کا یعنی اس کی مشیت اور چیز ہے یعنی اس کی مشیت اور چیز ہے اور اس کی رضا اور چیز ہے جیسا کہ پہلے بھی اس نقطے کی وضاحت بعض مقامات پر کی جا چکی ہے دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو ترپن انعام آیت نمبر پینتیس وصور یاسین آیت نمبر سینتالیس اور سورہ زخرف آیت نمبر بیس کے ہواشی اللہ تعالی فرماتے ہیں اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتا ہے پھر جب وہ اسی پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کیا کرتا تھا اسے بھول جاتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کے لیے شریک ٹھہراتا ہے تاکہ اس کے رستے سے لوگوں کو بہکائے آپ کہہ دیجئے تو اپنے کفر کے ساتھ کچھ دنیاوی فائدہ اٹھا لے بلا شبہ تو دو زخیوں میں سے ہے ام من هو قانت آنا اللیل ساجدا و انما يتذكر کیا یہ مشرق بہتر ہے یا وہ جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے اور قیام کرتے ہوئے عبادت و فرما برداری کرتا ہے جب کہ وہ آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے کہہ دیجئے کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں بس أكل واله نسيحة بكرتها قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كه <تصفح> دي اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو جنہوں نے اس دنیا میں اچھے عمل کیے ان کے لیے بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا پورا اجر بے حساب دیا جائے گا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یا اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کو دور کرنے کے لیے وہ دوسروں کو چھوڑ کر اللہ سے دعا کرتا تھا یا اس رب کو بھول جاتا ہے جسے وہ پکارتا تھا اور اس کے سامنے تجرب کرتا تھا اور پھر شرک میں مبتلا ہو جاتا تھا پھر مطلب یہ ہے کہ ایک یہ کافر و مشرق ہے جس کا یہ حال ہے جو ابھی مذکور ہوا اور دوسرا وہ شخص ہے جو تنگی اور خوشی میں رات کی گھڑیاں اللہ کے سامنے عاجزی اور فرما برداری کا اظہار کرتے ہوئے سجود و قیام میں گزارتا ہے آخرت کا خوف بھی اس کے دل میں ہے اور رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے یعنی خوف و رجا دونوں کیفیتوں سے وہ سرشار ہے جو اصل ایمان ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں یقینا نہیں خوف و رجا کے بارے میں حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے جبکہ اس پر سکرات الموت کی کیفیت تاری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اپنے آپ کو کیسے پاتا ہے اس نے کہا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا بھی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر جس بندے کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے اور, اور اس سے اسے بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے بہوالے جامع ترمیمی حدیث نمبر 983 سو سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4261 پھر یعنی وہ جو جانتے ہیں کہ اللہ نے ثواب و عقاب کا جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے اور وہ جو اس بات کو نہیں جانتے یہ دونوں برابر نہیں ایک عالم ہے اور ایک جاہل جس طرح علم و جاہل میں فرق ہے اسی طرح عالم و جاہل برابر نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عالم و غیر عالم کی مثال سے یہ سمجھانا مقصود ہو کہ جس طرح یہ دونوں برابر نہیں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور اس کا نافرمان فرمان دونوں برابر نہیں بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ عالم سے مراد وہ شخص ہے جو علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے کیونکہ وہی علم سے فائدہ حاصل کرنے والا ہے اور جو عمل نہیں کرتا وہ گویا ایسے ہی ہے کہ اسے علم ہی نہیں ہے اس اعتبار سے یہ عامل اور غیر عامل کی مثال ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں پھر اور یہ اہل ایمان ہی ہیں نہ کہ کفار گو وہ اپنے آپ کو صاحب دانش و بصیرت ہی سمجھتے ہوں لیکن جب وہ اپنی عقل و دانش کو استعمال کر کے غور و تدبر ہی نہیں کرتے اور عبرت و نصیحت ہی حاصل نہیں کرتے تو ایسے ہی ہے گویا وہ چوپایوں کی طرح عقل و دانش سے محروم ہے پھر اس کی تاط کر کے معاصی سے اجتناب کر کے اور عبادت و اطاعت کو اس کے لیے خالص کر کے پھر یہ تقوی کے فوائد ہیں نیک بدلے سے مراد جنت اور اس کی ابدی نعمتیں ہیں بعض فد ہی دنیا کو حسنتن سے متعلق مان کر ترجمہ کرتے ہیں جو نیکی کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں نیک بدلہ ہے یعنی اللہ نے دنیا میں صحت و آفیت کامیابی اور غنیمت وغیرہ عطا فرماتا ہے لیکن پہلا مفہوم ہی زیادہ صحیح ہے پھر یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر اپنے وطن میں ایمان و تقوا پر عمل مشکل ہو تو وہاں رہنا پسندیدہ نہیں بلکہ وہاں سے ہجرت کر کے ایسے علاقے میں چلے جانا چاہیے جہاں انسان احکام الہی کے مطابق زندگی گزار سکے اور جہاں ایمان و تقوا کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو لیکن آج کل مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اسلامی ماحول اور اسلامی معاشروں سے نکل کر محض مادی منفات اور دنیوی آسائشوں کی فراوانی کے لیے دیار کفر میں رہائش پذیر ہے جہاں ان کی تہذیب اور دین و ایمان کو شدید خطرات لاحق ہیں گویا قرآنی حکم کے برعکس دین کی حفاظت کی غرض سے ترک وطن کے بجائے دین و اخلاق اسلامی کی بربادی کے لیے وطن معلوف خویش و اقارب اور اسلامی ماحول کو خیر بات کہنے کو معمول بنا لیا گیا ہے پھر اسی طرح ایمان و تقوی کی راہ میں مشکلات بھی نہ گریز اور شہوات والا نفس کی قربانی بھی لابدی ہے جس کے لیے صبر کی ضرورت ہے اس لیے صابرین کی فضیلت بھی بیان کر دی گئی ہے کہ ان کو ان صبر کے بدلے میں اس طرح پورا پورا اجر دیا جائے گا کہ اسے حساب کے پیمانوں سے ناپنا ممکن ہی نہیں ہوگا یعنی ان کا اجر غیر متنعی ہوگا کیونکہ جس چیز کا حساب ممکن ہو اس کی تو ایک حد ہوتی ہے اور جس کی کوئی حد اور انتہا ہو وہ وہی ہوتی ہے جس کو شمار کرنا ممکن نہ ہو صبر کی یہ وہ عظیم فضیلت ہے جو ہر مسلمان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے صبر کی یہ وہ عظیم فضیلت ہے جو ہر مسلمان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس لیے کہ جزا فضا اور بے بےصبری سے نازل شدہ مصیبت ٹل نہیں جاتی جس خیر اور فائدے سے محرومی ہو گئی ہے وہ حاصل نہیں ہو جاتا اور جو ناگوار صورت حال اور جو ناگوار صورت حال پیش آ چکی ہوتی ہے اس کا اندفاع ممکن نہیں جب یہ بات ہے تو انسان صبر کر کے وہ اجر عظیم کیوں نہ حاصل کرے جو صابرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے